ڈیلیشن کی شروع میں جب ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی تو آپ کو ایک ورسٹ کیس ٹری کی مثال دی تھی جہاں پہ اگر ایک نوٹ کو ڈیلیٹ کریں تو کاروائی روٹیشن والی ہمیں روٹ نوٹ تک کرنی پڑتی تھی خیر ہم اب واپس ان کیسز کی جانب چلتے ہیں وہ پانچ کیسز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے بلکہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پانچ کیسز ہوں گے البتہ یہ بھی ہم نے طے تھا کہ فی اس کورس میں اس کا سی پلس پلس کوڈ ڈیولپ نہیں کریں گے یہ میں نے کہا تھا کہ ایز این ایکسرسائز چھوڑے دیتا ہوں یہ آپ کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیٹ پہ بھی یہ کوڈ مل جائے گا بلکہ آپ کو یہ پوری کی پوری روٹین جو ہے نیٹ پہ یہاں اور جگہوں پہ مکمل طور پہ مل جائے گی ہم نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈلیشن میں جو کاروائی کرنی پڑتی ہے اس کے بارے میں ہم سمجھ لیں کہ اس کے مراحل کیا ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ ضرور کہ صرف روٹیشن ہی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کاروائی نہیں جو کہ ڈلیشن میں خاص طور پہ ہمیں کرنی پڑے صرف یہ بات کہ روٹیشنز جو ہیں وہ ہمیں شاید روٹ نوٹ تک کرنی پڑ جائیں تو آئیے اب ان پانچ کیسز کو تصویری خاکوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو ذہن نشین کر لیجئے اور جب آپ کو موقع ملے اور آپ کے سامنے ایک سی پلس پلس روٹین موجود ہو تو آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ اس میں جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کس بنا پہ اور کیسے ہو رہی ہے تو آئیے میں آپ کو اس سلائیڈ کی جانب لیا چلتا ہوں اس میں میں نے کیس 1 پہلے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور وہ یوں ہے کہ دا پیرنٹ آف دا ڈیلیٹیڈ نوڈ ہی بیلنس آف زیرو اینڈ دا نوڈ واز ڈلیٹڈ ان دا پیرنٹس لیفٹ سب تھری اچھا اب ہم کریں گے یہ کہ ایک نوڈ آئیڈینٹیفائی کریں گے جو کہ اصل میں اس سب ٹری کا پیرنٹ ہوگا جہاں پہ یہ ڈلیٹ ہونے والا نوٹ موجود ہے کیونکہ دیکھیں وہ نوٹ تو چلا گیا جس نے ڈلیٹ ہونا تھا لیکن اس کا اثر جو ہے وہ موسٹ لائکلی اس کے پیرنٹ پہ پڑے گا یہ پیرنٹ اس کا ڈائریکٹ پیرنٹ بھی ہو سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا یہ کاروائی اس کے گرینڈ پیرنٹ بلکہ آل دا وے اپ ٹو روٹ آف دا ٹری جو ہے وہاں تک جا سکتی ہے تو آئیے اس اس مثال کو ہم اس تصویر کے ذریعے دیکھتے ہیں یہاں پہ اب دیکھیے میں نے تصویر میں یہ پیرن نوٹ دکھایا ہے اور چونکہ اس کا بیلنس زیرو ہے تو میں یہ انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ right ٹریز جو ہیں وہ دونوں برابر ہائٹ کے ہیں البتہ دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے زیرو کی بجائے یہ ایک ہوریزونٹل لائن کے ذریعے یہ اس کا بیلنس دکھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوڈ جو ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ ٹریز جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں جس کی بنا پہ اس کو آپ سمجھے جیسے کہ میں ایک اس کا لیول دکھا رہا ہوں اب اس کے لیفٹ سب ٹری سے ایک نوٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا جس کی بنا پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ ہائٹ میں ایک لیول کم ہو جائے اور اگر ایسا ہوا تو اس کا رائٹ ٹری جو ہے وہ یقیناً اس سے ایک لیول بڑھ جائے گا اور یہ کیفیت میں نے دیکھیے اس کو ایک ڈائما کے خاکے کے ذریعے دکھائی ہے جیسے کہ یہ کوئی ترازو ہے جس میں کہ ڈائل جو ہے یا اس کا پلڑا جو ہے وہ دائیں جانب بھاری ہو گیا ہے اچھا اب یہ صورت حال بنی کہ یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ سب ٹری میں فرق تو آ گیا تو اب ہمیں بکیا کیا کرنا ہے وہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ ایکشن چینج دا بیلنس آف دی پیرنٹ نوڈ اینڈ سٹاپ نو فردر افیکٹ آن بیلنس آف اینی ہائر نوٹ جب میں نے یہ بات شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ شاید آپ کو بیلنسنگ روٹ نوٹ تک کرنی پڑ جائے اگر ایک نوٹ ڈیلیٹ ہوتا ہے ٹری میں کہیں البتہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو اور یہ کیس اب ایسا ہی ہے کہ اگر ایک ٹری نوٹ جس کا بیلنس پہلے صفر تھا اور اس کے لیفٹ سب ٹری میں ایک نوٹ کو نکالنے سے اس کا بیلنس جو ہے وہ ٹلٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ون یا مائنس ون ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو سمپلی اس ہائٹ کی جو چینج ہے اس کو ریکارڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو, کو کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں نہ روٹیشن یہاں پہ کرنی پڑے گی اور یقیناً کوئی روٹیشن اوپر کرنے کی ضرورت نہیں اب اس چیز کو میں تفصیل سے اس اس میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ میں نے ایک ٹری بنایا ہے چھوٹا سا جس میں چار جو ہے وہ روٹ نوڈ ہے دو اور 6 اگلے لیول پہ اور ایک تین پانچ سات اس کے بعد اس کے نچلے لیول پہ ہیں اب فرض کریں میں اس میں سے یہ جو ون نوڈ ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں اب دیکھیے کہ میں نے جب اس کو نکالا تو یہ جو ٹو والا نوڈ ہے اس میں اس کا بیلنس جو ہے وہ اب رائٹ right کی جانب ٹلٹ کر گیا ہے کیونکہ اس کا لیفٹ سب ٹری تو اب ختم ہو گیا رائٹ right میں اس کے تھری ابھی موجود ہے تو اس کا بیلنس تو چلے ٹلٹ ہو گیا لیکن چار کو دیکھیے چار والا نوڈ جو ہے اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ کتنی ہے آپ اگر لیول زیرو سے شروع ہوں تو ایک لیول نیچے آنے پہ دو اور اس کے بعد اگلے لیول پہ تین جو لیف نوڈ ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور یہاں پہ آ کے لیفٹ سب ٹری ختم ہو جاتا ہے اب اس کی دائیں جانب رائٹ سب ٹری کی طرف چلیے وہاں پہ آپ چھ پہ پہنچے ایک لیول اور اس کے بعد دو لیف نوٹ جو ہیں دونوں پانچ اور سات لیول دو پہ ہیں تو اس کے رائٹ سب ٹری کی بھی ہائٹ جو ہے وہ بھی دو ہوئی لیفٹ اور رائٹ دونوں کی ہائٹ برابر ہیں اچھا اب دیکھیے کہ لیفٹ سب ٹری میں ٹھیک ہے کہ ایک نوڈ جو ہے وہ نکل گیا البتہ اس سے چار والا نوڈ جو ہے اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ بھی دو ہے رائٹ بھی دو ہے جس کی بنا پہ چار کو چار کا جو بیلنس ہے وہ برقرار ہے دو کا بیلنس بے شک مائنس ون ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں یہ ای وی ایل کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے اب آگے چلتے ہیں دوسرے کیسز کی جانب یہ کیس ون اے تھا اب کیس ون بی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ ایکچولی کیس ون اے کا ایک میرر امیج ہے کیونکہ اگر لیفٹ سب ٹری سے نوڈ نکالا جا سکتا ہے تو رائٹ سب ٹری سے بھی نکالا جا سکتا ہے اور اس صورت میں کاروائی کوئی خاص مختلف نہیں لیکن آئیے اس سلائٹ کی جانب کہ case 1B the parent of the deleted node had a balance of zero and the node was deleted in the parent's right subtree یہ دیکھئے اب میں نے پھر وہی balanced node دکھایا ہے جو کہ parent ہے اور اب میں نے یہ دکھایا ہے کہ اس کے right subtree میں ایک node delete ہوا جس کی بنا پہ right subtree جو ہے اس کا level یا اس کی height جو ہے وہ ایک کم ہو سکتی ہے اور اگر ہوئی تو پھر اس کا پلڑا جو دیکھے میں نے دکھایا ہے لیفٹ کی جانب بڑھ جاتا ہے کیونکہ لیفٹ سب ٹری اب لیول میں بڑھ جائے گا اس صورت میں کیا کرنا ہے ایکشن سیم ایز ون اے یعنی چینج دی بیلنس آف دی پیرنٹ نوڈ اگر ہم اس کا بیلنس اس میں ریکارڈ کر رہے ہیں یعنی کہ اب وہ زیرو کی بجائے ون ہو جائے گا اینڈ سٹاپ یعنی کہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا نہ روٹیشن نہ اس سے اوپر والے نوڈ میں کچھ کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے لکھا ہے نو no فردر effect on بیلنس of any ہائر نوڈ اچھا یہ دو کیسز تھے جو کہ ایکچولی ایک دوسرے کے میرر امیجز تھے کہ اگر جس پیرنٹ نوڈ کے left یا رائٹ سب تھری سے نوٹ نکلا اس کا پہلے سے balance صفر تھا تو صاف بات ہے کہ اگر اس کا پہلے سے بیلنس صفر نہیں تھا تو پھر کیا ہوگا آئیے اب اس کیس کی جانب چلتے ہیں جس کو میں نے 2A کہا ہے وہ اس سلائڈ پہ موجود ہے وہ ایسے کہ the parent of the node had a پیرنٹ of 1 and the node واز ڈیلیٹ in the لیفٹ سب ٹری اب 1A کے حساب سے یہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ دیکھیے پیرنٹ کے اندر پہلے سے ہی لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ ایک لیول یا ہائٹ میں رائٹ right ٹری سے ایک زیادہ ہے اب میں اس کے لیفٹ سب ٹری سے ایک نوڈ کو فرض کریں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ اب ایک کم ہوتی ہے جس کی بنا پہ دیکھیے میں نے دکھایا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو ہیں دونوں ہائٹ میں برابر ہو گئے جس سے اس پیرنٹ نوڈ کا بیلنس اب میں نے وہ دیکھیے لیول کر کے دکھایا ہے یعنی کہ وہ صفر ہو جائے گا اور اس صورت میں ایکشن کیا ہوگا اب دیکھیے change the balance of the parent node یعنی کہ parent میں اگر ہم balance factor رکھ رہے ہیں تو وہ ون کی بجائے 0 ہو جائے گا البتہ مے caused کوسڈ in higher ان ہائر نوڈس سو کنٹینیو اپ تھری یہ دیکھیے کہ اس ڈلیشن کی بنا پہ جو پیرنٹ نوڈ کا balance ایک سے صفر ہوا ہے اس کی وجہ سے اوپر والے نوڈس جو ہیں ان کے بیلنس میں اب فرق آ سکتا ہے اور اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کا کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا جو کہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا روٹیشن کے ذریعے نکلے گا لیکن اب ہمیں اوپر جانا پڑے گا یہ کاروائی ایک مثال کے ذریعے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ روٹیشن ہمیں کیسے کرنی پڑے گی تو آئیے اس اگلی سلائیڈ کی جانب یہاں پہ میں نے ٹو بی جو ہے اس کا مرر کیس پہلے دکھا دیا ہے دا پیرنٹ آف دا ڈیلیٹڈ نوٹ بیلنس 1 and the اینڈ was deleted واز ڈیلیٹڈ رائٹ سب ٹری اور سیمیٹرک ہونے کی وجہ سے دیکھیے اس میں بھی وہی ہے کہ بیلنس آف دا پیرینٹ نوڈ می ہیو کوسڈ ام بیلنس ان ہائر continue سو کنٹینیو اپ اچھا اب چلتے ہیں اور کیسز کی جانب جہاں پہ لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو ہیں ان کے بیلنس بھی مختلف ہو سکتے ہیں تو یہ ہم تصویری خاکوں سے ہی فی الحال دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہم کوڈ کی جانب گفتگو کو نہیں لے کے جائیں گے کیس تھری اے کی جانب آئیے دا پیرنٹ ہیڈ اے بیلنس آف مائنس 1 اینڈ دا نوڈ واز ڈیلیٹ ان دا پیرنٹ لیفٹ سب ٹری لیکن دا رائٹ سب ٹری واز بیلنسڈ اب اس تصویر میں دیکھیے کہ جو نوڈ اے ہے اس کا بیلنس رائٹ right کی جانب ٹلٹ ہوا ہوا ہے البتہ اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے جو کہ بی جس کی روٹ ہے وہ بیلنسڈ ہے نور جو ڈلیٹ ہوا ہے وہ اے کے لیفٹ سب ٹری میں ہے جس کو دیکھیے میں نے یہ لفظوں میں اس طرح دکھایا ہے کہ ڈیلیٹڈ ہیر اور دیکھیے کہ یہ جو ون سب ٹری ہے اے کا لیفٹ اس کی ہائٹ ایچ سے ایچ مائنس ون ہو گئی اب اگر یہ صورت بنے یعنی کہ A جو ہے امبیلنسڈ ہے بی جو ہے وہ بیلنسڈ ہے اور نوٹ جو ہے وہ ون میں ڈلیٹ ہوا تو دیکھیے ایکشن کیا ہوگا پرفارم سنگل روٹیشن ایڈجسٹ the balance no effect on balance of higher نوٹس سو اسٹاپ ہیئر اب دیکھیے یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ میں نے A اور بی جو لنک تھا ادھر میں نے سنگل لیفٹ روٹیشن کی ہے جس کی بنا پہ دیکھیے اے اب نیچے آ گیا ہے اور بی جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہے اب اے کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ ایچ مائنس ون اور رائٹ right کی جو کہ اصل میں دیکھیے پہلے بی کا لیفٹ سب ٹری تھا یہ جو دیکھیے ٹو سب ٹری جس کو میں نے دکھایا ہے یہ پہلے بی کے ساتھ ہوتا تھا اور اس کا دوسرا تھری تھا لیکن اب ٹو جو ہے وہ اے کے رائٹ سب ٹری کی پوزیشن میں آ گیا ہے اور اب اے کا بیلنس جو ہے آف کورس وہ اس رائٹ right سب کی طرف ٹلٹ ہو گیا لیکن وہ ایک کا ڈفرنس ہے جو کہ ایوی ایل کنڈیشن کے مطابق ٹھیک ہے اسی طرح بی جو ہے اس کا جو بیلنس ہے وہ لیفٹ کی جانب ٹلٹ ہو گیا ہے اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بی جو ہے اب وہ one ہے جو کہ ایوی ایل کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے یعنی کہ ایک سنگل روٹیشن سے اس کا بیلنس جو ہے وہ ریسٹور ہو گیا اب چلتے ہیں case. فور کی جانب جو کہ میں اب آپ کو سلائڈ پہ دکھائی دیتا ہوں پیرنٹ ہیڈ مائنس ون اینڈ دا نوڈ واز ڈیلیٹ لیفٹ سب پچھلی جو ابھی میں نے آپ کو مثال دکھائی تھی کیس تھری اے کی اس میں یہ تھا کہ جو right سب ٹری تھا اے کا وہ balance تھا لیکن اب کیا ہوا ہے کہ رائٹ سب ٹری جو ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہے یعنی کہ دیکھیے میں نے یہ جو سی نوڈ ہے اس کے اندر پلڑا جو ہے وہ لیفٹ کی جانب جس کا روٹ نوڈ بی ہے اس جانب دکھایا ہے کہ سی کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ اس کے رائٹ سب ٹری جو کہ فور ہے اس سے ایک لیول زیادہ ہے تو اب دیکھیے جو نوڈ ڈیلیٹ ہوا وہ اے کے لیفٹ سب ٹری یعنی کہ یہ جو ون جس میں لکھا ہوا ہے جس کی ہائٹ میں نے شروع میں ایچ دکھائی اور جب نوڈ ڈیلیٹ ہوا تو اس کی ہائٹ اب دیکھیے ایچ مائنس ون ہو گئی اور دیکھیے اے کے اندر وہ جو ڈائل نما چیزیں ہیں وہ دو ٹرائنگلز وہ اب ایک سے بڑھ کے دو ہو گئے ہیں اور اس سے مراد یہ کہ اے کا رائٹ سب ٹری جو ہے جو کہ سی سے شروع ہوتا ہے وہ اس کے لیفٹ سب ٹری سے دو لیول زیادہ ہو گیا ہے اس صورت میں ایکشن کیا ہے ڈبل روٹیشن ایٹ بی مے ہیوفکٹیڈ دا بیلنس continue up the tree کنٹینیو اپ ڈبل روٹیشن میں ہوا کیا ہے کہ A اور سی جو تھے وہ اے روٹ تھا اور سی اس کا رائٹ سب ٹری کا پہلا نوٹ تھا لیکن اب ان دونوں میں سے کوئی بھی روٹ نہیں رہا بلکہ یہ جو بی نوڈ ہے اس کو ہم اوپر لے آئے ہیں اور اگر آپ کو ڈبل روٹیشن کی کاروائی یاد ہو تو وہ دو سنگل روٹیشن کے ذریعے یہ یہ ایسے کر سکتی ہے کہ جو درمیان والا نوڈ ہے یہ بی وہ اوپر آ کے روٹ بن جاتا ہے البتہ یہ ڈبل روٹیشن یہاں پہ کی تو آپ نے ضرور لیکن may have the balance of higher nodes so continue up the tree یعنی کہ اب آپ کو ٹری میں اوپر بھی جا کے بقیہ نوڈز کا بیلنس بھی دیکھنا پڑے گا اب چلتے ہیں کیس 5 کی جانب جو کہ میں نے ذکر کیا پانچ کیسز میں آخری کیس ہے یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ میں اب تھری اے فور اور فائیو کا ذکر کر رہا ہوں لیکن سمیٹری کے حساب سے اسی طرح 3B بی بھی ہے 4B بھی ہے اور 5B بھی ہے اور جس طرح میں نے ون اے اور 1B اور 2A اے اور ٹو بی دکھائے تھے یہ کاروائی آپ ان کیسز میں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں یعنی کہ کیس 4 اے کو سامنے رکھیں اور سیمیٹری کے ذریعے دیکھیں کہ فور بی جو ہے وہ کیا بنے گا یقیناً اس میں کوئی خاص دقت پیش نہیں آئے گی تو آئیے اب آخری کیس کیس فائیو اے کی جانب چلتے ہیں جو کہ اب میں نے سلائڈ پہ دکھایا ہے اور وہ یوں کہ دا پیرنٹ ہیڈ ا بیلنس آف مائنس ون اینڈ دا رائٹ نوٹ واز ڈیلیٹڈ اینڈ ان دا پیرنٹ لیفٹ سب تھری اینڈ دا رائٹ ٹری واز ان بیلنسڈ یہاں پہ اب جو بیلنس ہے اس میں دیکھیے کہ بی کا جو لیفٹ ٹری ٹو ہے وہ آلریڈی ایچ مائنس ون ہے اور اس کا رائٹ ٹری ایچ ہے تو اب جب میں نے ون جو کا لیفٹ سب ٹری ہے اس میں سے نوٹ کو ایک نکالا تو دیکھیے ترتیب کیا بنی کہ ون جو ہے سب ٹریچ مائنس ون ہے ٹو اب ایچ مائنس ون ہے لیکن وہ سب ٹری ون سے ایک لیول نیچے ہے اور اسی طرح تین جو سب ٹری ہے وہ چونکہ ہائٹ ایچ کا ہے تو یہ دو لیولز نیچے ہو جائے گا جس کو میں نے اے میں یہ ڈبل ٹرائنگل کے ذریعے دکھایا ہے کہ اے کا جو بیلنس فیکٹر ہے وہ اب دو ہو جائے گا اس بنا پہ کے اس کے لیفٹ سب ٹری میں ٹری جو نوڈ ڈیلیٹ ہوا بی کا جو بیلنس تھا وہ آلریڈی رائٹ right کی جانب یعنی کہ اس کا تھری سب ٹری جو ہے وہ ٹو سے پہلے ہی بڑا تھا اس صورت میں ہم کیا کریں گے سنگل روٹیشن ایٹ بی یعنی بی کو ہم اوپر لے آئیں گے اے کو ہم نیچے لے جائیں گے یہ سنگل left روٹیشن ہوگی اور مے the balance of higher nodes so continue up the tree یعنی اس ری بیلنسنگ اس سنگل روٹیشن کی بنا پہ بی سے اوپر والا جو اب نوڈ ہے وہاں پہ چانسز ہیں کہ اس کا جو بیلس فیکٹر ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ہے وہ پانچ کیسز یہاں پہ ہم نے چلے سی پلس پلس کی بات نہیں کرنی البتہ تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں کہ تصویروں کے ذریعے تو ہم نے یہ کیسز آئیڈینٹیفائی کر لیے لیکن یہ جو بات ہے کہ کنٹینیو اپ دا ٹری یہ ہم کیسے کریں گے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر نوڈ جو ہے اس میں اس کے پیرنٹ کی طرف کا ایک پوائنٹر رکھ لیں لیکن عموماً یہ کاروائی کہ ہم نے شروع کی ہم نیچے تک گئے اور پھر ہمیں واپس اوپر جانا ہے اس کے لیے ایک آسان ذریعہ ریکرجن ہے آپ کا یاد ہوگا کہ ریکرسو کالز جو ہیں وہ ایک قسم سے اسٹیک کے اوپر جو کام ابھی باقی رہتا ہے یا ابھی کرنے والا ہے وہ اسٹیک پہ چھوڑ کے ہم ایک اور کال کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس کال میں جا کے کچھ کام کرتے ہیں بکیا کام جو ہے وہ ہم واپس آ کے کریں گے تو یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ بھئی آپ نوٹ کو ڈلیٹ کریں لیکن اس کی بنا پہ روٹ کی طرف آتے ہوئے آپ ری بیلنسنگ کرتے جائیں کیونکہ ایک نوٹ کے ڈلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا افیکٹ جو ہے اس کے اثر جو اثر انداز جو, جو اس پہ اثر پڑے گا اس ٹری پہ وہ روٹ تک ہو سکتا ہے تو یہ ڈیلیٹ جو ہے یہ ایکچولی روٹ سے شروع ہوگی ریکرسولی یہ نیچے تک جائے گی جہاں پہ فائنلی وہ نوڈ ڈیلیٹ ہوگا اور جب ہم کسی بھی ریکرسو کال سے واپس آئیں گے تو ہمیں وہاں پہ فوراً بیلنس چیک کرنا پڑے گا اور اگر بیلنس ڈسٹرب ہوا تو ہم وہاں پہ روٹیشن کریں گے اور اس کے بعد ایک ریکرسو کال ختم ہوگی اور اس سے پہلے والی جو ریکرسو کال تھی اب وہ دوبارہ چل پڑے گی یاد رہے یہ سٹیک میں یہی کاروائی ہوتی ہے کہ جو اس کو آپ پش کر دیتے ہیں اور کال جو ہے اس کی جانب آپ چلے جاتے ہیں یہ چیز سمجھنے کے بعد اب آپ کے سامنے اگر کوڈ رکھ دیا جائے سی پلس پلس کا یا ہم سوڈو ایلبردم بھی لکھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی یہاں پہ اب ہم اے وی ایل تھری کے بارے میں گفتگو ختم کرتے ہیں لیکن خلاصہ میں اس کا تھوڑا سا پیش کر دوں کہ یہ کاروائی شروع سے ہم کیا کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ سرچز جو تھی ڈیٹا کے اندر وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں کمپیوٹر سائنس کے کئی الدمس میں وہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر ہم لنک لسٹ بنائیں تو لنک لسٹ یا ارے میں ڈیٹا رکھیں تو ہمیں سرچز میں ٹائم کافی صرف کرنا پڑ جاتا ہے یعنی کہ اگر لنک لسٹ کا جو آئٹم ہم ڈھونڈ رہے ہیں فرض کریں وہ لسٹ کے بالکل آخر میں ہے یا کسی ارے کے بالکل آخر میں ہے تو ہمیں وہ n پوزیشن جو ہیں وہ ٹریول کر کے وہاں پہ, پہ پہنچنا پڑتا ہے اس بنا پہ ہم نے ٹری ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں گفتگو شروع کی اس میں ہم نے بی ایس ٹی بنایا یعنی کہ بائنری سرچ ٹری بائنری سرچ ٹری کی ایک خاص بات تھی کہ اس میں ہر نوڈ میں جو ویلو ہے اس کے لیفٹ سب ٹری میں جتنی ویلیوز ہیں وہ اس ویلو سے کم اور اس کے رائٹ سب ٹری میں جتنی ویلیوز ہیں اس نوڈ میں ویلو سے زیادہ اس بنا پہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک ٹری بنا پائیں جو جس کی شکل جو ہے وہ اب بیلنسڈ ہو تو آپ بے شک ایک لاکھ آئٹم یا دس لاکھ یا کروڑ آئٹمس کا ٹری بنائیں آپ کو سرچز میں لاگ آف این یعنی کہ لاکھ یا دس لاکھ یا کروڑ کا لاگ بیس ٹو اتنے لیولز پہ جا کے چیز ڈھونڈنا اگر پڑے تو آپ جا سکتے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ وہ آئٹم موجود ہے کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں لاگ این سے زیادہ نہیں جانا پڑتا تھا البتہ یہ ہوا کہ بائنری سرچ ٹری بناتے بناتے ہمیں اگر کسی نے ڈیٹا سارٹیڈ آرڈر میں دے دیا تو اس سے ہم نے دیکھا کہ ٹری جو بنتا ہے وہ تو لنک لسٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اب جب لنک لسٹ بننا شروع ہوگی تو پھر وہی مسئلہ تو وہاں پہ پھر ہم نے یہ وی ایل کنڈیشن یعنی کہ ہائٹ بیلنس ٹری کے بارے میں سوچنا شروع کیا میں نے اس میں ذکر کیا کہ یہ دو حضرات نے یہ تجویز پیش کی تھی جس کی بنا پہ ٹری جو ہے ہر انسرشن یا اب ہم نے دیکھا ڈیلیشن کے بعد بیلنسڈ رہتا ہے ہر لیول پہ یہ نہیں کہ صرف روٹ پہ ہر لیول پہ وہ ٹری شیلو بھی ہوتا ہے اور بیلنس بھی ہوتا ہے اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کو کیس میں 1.44 پہ N جو ہے وہ ہیں صرف اتنے لیول جو ہیں وہ ٹریورس کرنے پڑیں گے اگر آپ کسی کو کسی آئٹم کو ڈھونڈ رہے ہیں یا نہیں ڈھونڈ رہے یا آپ کو فرض کریں آپ نے ایک آئٹم کے بارے میں پوچھا وہ ٹری میں موجود نہیں ہے سرچز جو ہیں اس میں بائنری سرچ ٹریز اے وی ایل ٹریز بلکہ ہم ابھی بعد میں دیکھیں گے کہ کئی اور تراکیب بھی اور ایلگردمز بھی آتے ہیں صرف بائنری ٹریز نہیں یا صرف اے وی ایل ٹریز نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان ٹریز کی افادیت خاص طور پہ سرچ ٹری کی سرچز میں کافی زیادہ ہے ہم انشاءاللہ سرچز پہ دوبارہ واپس آئیں گے لیکن فی الحال میں اب گفتگو ٹریز کے اور استعمال کی طرف لیے لیے چلتا ہوں یہاں پہ اب میں چند ایک اور مثالیں پیش کروں گا ایسے ڈیٹا سٹرکچرز کی جس میں ٹری کا استعمال ہوتا ہے جس کی بنا پہ ہم کچھ الگردمس ڈیولپ کریں گے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف سچویشنز میں استعمال ہو سکتے ہیں ایک مثال جو اب میں شروع کرنے لگا ہوں وہ ہے ایکسپریشن ٹری کی جیسے کہ میں نے یہ سلائڈ پہ دکھایا ہے اب آئندہ جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہیں ادر یوزز of بائنری ٹریز بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بائنری ٹریز بھی ہوں گے اور جنرل ٹریز بھی ہوں گے جس میں ایک نوڈ کے دو سے زیادہ یا دو سے کم چلڈرن ہو سکتے ہیں اور جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ فی حال میں ایکسپریشن ٹریز کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہوں اور جو اگلی سلائیڈ ہے اس پہ میں نے ایکسپریشن ٹریز کے بارے میں یوں کہا ہے کہ ایکسپریشن ٹریز اینڈ دا مور جنرل پارس ٹریز اینڈ ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹریز آر سگنیفیکنٹ کمپوننٹس آف کمپائلرس کمپائلر کے بارے میں تو اب میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمپائلر کیا چیز ہوتی ہے جب آپ اپنا سی پلس پلس کا کوڈ لکھتے ہیں یا آپ کسی اور لینگویج میں کوڈ لکھیں تو وہ کوڈ جو ہے سی پلس پلس کا یا جاوا کا یا ویژل بیسک کا کمپیوٹر میں اسی طرح نہیں چل سکتا کمپیوٹر ایز اے مشین اس کوڈ کو ایکسیکیوٹ نہیں کرتی وہاں پہ یہ کمپائلر ایک ایپلیکیشن ہے یہ آتی ہے اور یہ کمپائلر کرتا کیا ہے کمپائلر آپ کا سی پلس پلس کوڈ لے کے اس کو ایکچولی ٹرانسلیٹ کرتا ہے عموماً اسمبلی لینگویج میں یا اگر وہ جاوا ہے فار ایگزامپل تو وہ بائٹ کوڈ بناتا ہے جو کہ آپ کی فائنل بناتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسٹیکس کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ایک پروسیس بنتا ہے اور یہ پروسیس جو ہے وہ میموری میں جا کے ایکچولی چلتا ہے جس کی بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ اب میرا پروگرام چل رہا ہے یہ کمپائلر جو ہے یہ اصل میں ایک ٹرانسلیٹر ہے جس نے کہ سی پلس پلس کو فرض کریں اسمبلی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے اپنے بی سی ایس کا سارا کورس دیکھا ہو تو اس میں کمپائلر کے بارے میں ایک مکمل کورس ابھی آگے آ رہا ہے وہاں پہ ہم ساری گفتگو کمپائلرس کے بارے میں کریں گے کہ یہ کمپائلر کیا ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اندرونی طور پہ اور پھر ان کو کیسے بنایا جاتا ہے وہ تو اس کورس کی باتیں ہیں لیکن وہاں پہ ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ایکسپریشن ٹریز بلکہ پارس ٹریز ہیں جن کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ میں آپ کو چیزیں بتاؤں یقیناً اس سے وہ کمپائلر کی پوری کہانی تو یہاں پہ مکمل نہیں ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مثال دے کے آپ سمجھ جائیں گے کہ ان ٹریز کا استعمال کمپائلر کیسے کرتا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے میں آپ کو چند ایک اکسپریشن ٹریز کی اور پارس ٹریز کی مثالیں دکھاتا ہوں اور فی الحال ہم اس گفتگو کو ان مثالوں تک رکھیں گے میں ان کی تفصیل میں اتنا نہیں جاؤں گا جتنا کہ یہاں پہ میں صرف ایک انٹروڈکشن آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹریز جو ہیں ان کی اور کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں تو آئیے اس سلائڈ کی جانب یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ کو ایک ایکسپریشن ٹری دکھایا ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہتا چلوں سب سے پہلے دیکھیے کہ یہاں پہ ایک انفکس ایکسپریشن ہے اے پلس بی ٹائمس سی پرنتھیس میں پلس پھر ڈبل پر ای پلس ایف ملٹی پلائی بائی جی ایکسپریشن کو دیکھ کے تو خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو ایک انفکس ایکسپریشن ہے یہاں پہ تو کوئی نئی بات نہیں البتہ دیکھیے اس ایکسپریشن کو میں نے ایک ٹری کی صورت میں کس طرح دکھایا ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ پلس اس کے لیفٹ سب ٹری میں جو اگلا نوڈ ہے اس میں بھی پلس اور اس کے رائٹ right میں دیکھیے ملٹیپیکیشن ہے بلکہ اگر آپ نیچے سے شروع ہوں تو شاید یہ مثال سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ ذرا بی اور سی کو دیکھیے کہ یہ دونوں کا جو پیرنٹ ہے اس میں کیا ہے اس میں دیکھیے ملٹیپیکیشن سمبل ہے اب اگر آپ اپنے ایکسپریشن کو اوپر دیکھیے تو دیکھیے بی اور سی جو ہیں آپ اس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یعنی یہ جو چھوٹا سا ٹری ہے جس میں ملٹیپیکیشن سمبل ایک نوڈ میں اور اس کے لیفٹ میں بی اور اس کے رائٹ میں سی ہے ایکسپریشن ٹری کے حساب سے یہ چیز دکھا رہا ہے کہ B اور C جو وہ اس ترتیب سے آپس میں ملٹی ہوں گے اور اس کے بعد دیکھیے اے. اے اس کا پیرنٹ پلس ہے اور پلس کا جو رائٹ سب ٹری ہے وہ سٹار کی جانب یا وہ لنک جو ہے سٹار والے نوٹ کی جانب پوائنٹ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو سب ٹری ہے یہ اے پلس بی ٹائم سی کو کسی طرح کیپچر کر رہا ہے یعنی کہ یہ اس کا ایک ٹری لائک نوٹیشن یا ٹری فارم ہے اے پلس بی ٹائم سی کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ملٹیپلیکیشن کی پرسیڈنس جو ہے وہ پلس سے زیادہ ہوتی ہے جس کی بنا پہ دیکھیے جو پلس ہے وہ اوپر ہے اور اسٹار جو ہے وہ نیچے ہے اب دائیں جانب देखिए ڈی اور ای جو ہے وہ ملٹیپیکیشن نوٹ سے جڑے ہوئے ہیں ایف جو ہے وہ پلس کے ساتھ جڑا ہے جس کا لیفٹ سب ٹری اب ملٹیپیکیشن ڈی ای والے نوڈ سب ٹری کی جانب پوائنٹ کر رہا ہے اور فائنلی دیکھیے کہ جی جو ہے وہ اس پورے ڈی ملٹیپلائی بائی ای پلس ایف والے سب ٹری کی جانب پوائنٹ کر رہا ہے اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے کیونکہ ایکسپریشن کے حساب سے ڈی ٹائمز ای پلس ایف جو ہے وہ پہلے کرنا ہے اور فائنلی جی جو ہے اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ ٹری کیوں بنتا ہے کیسے بنتا ہے کب بنتا ہے یہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ عموماً کمپائلرز میں ایسی گفتگو ہوتی ہے البتہ ان ایکسپریشن ٹریز کا اور جگہ بھی کافی استعمال ہوتا ہے ایک مثال اس کی سپریڈ شیٹ پروگرامز ہیں جس کے اندر ایکسپریشنز آپ آپ فارمولاز یا فارمولے جو ہیں وہ سیل میں ڈالتے ہیں وہاں پہ اندرونی طور پہ یہ ایکسپریشن ٹریز بنتے ہیں اور ابھی ہم, ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ہم ان ایسے ایکسپریشن ٹریز کو ٹریورس کر کے یاد ہے آپ کو ان آرڈر پری آرڈر اور پوسٹ آرڈر ٹریورسل ہم وہ ٹریورسل سکیمز استعمال کر کے ہم ان ایکسپریشنز کو ایٹ کر سکیں گے یعنی کہ اس کا آنسر نکال سکیں گے لیکن فی الحال میں آپ کو چند ایک اور مثالیں دکھاؤں اب اگلی سلائڈ پہ میں نے پارس ٹری ان کمپائلر اب یہاں پہ لفظ دیکھیے مختلف ہے پارس ٹری اکسپریشن ٹری نہیں یہاں پہ میں نے ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اے از اسائنڈ اے پلس بی ملٹی پلائڈ بائی سی یعنی کہ اے جو لوکیشن ہے اس میں جو لوکیشن اے ہے اس کی ویلو لے کے جمع کرو b اور سی کی ویلوز کو ملٹیپلائی کر کے اے میں جمع کر کے پھر اے میں ڈال دو اب ذرا دائیں جانب اس کا پارٹس ٹری دیکھیں یہ اب یقیناً کمپائلر کی باتیں ہیں لیکن چلیں یہاں پہ اس کو دیکھتے تو ہیں روٹ نوٹ جو ہے وہ ہے اسائن یعنی کہ اسائنمنٹ تو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے تین حصے ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسائنمنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ ہمیشہ ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے چاہے وہ سنگل ہو چاہے وہ ایک ارے ریفرنس ہو لیکن وہ ہوتا آئیڈینٹیفائر ہی ہے اس کے بعد یا جس کو ہم ایل ویلو کہتے ہیں تو یہاں پہ آئی ڈی کی بجائے میں ایل ویلو بھی کہہ سکتا تھا لیکن فی الحال آئیڈینٹیفائر اس کے بعد آئیڈینٹیفائر کے آگے ایک اسائنمنٹ آپریٹر ہوتا ہے جو کہ کولنکول یا ایکل جو سمبل ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کی رائٹ right سائڈ پہ ایک اکسپریشن ہوتا ہے جو کہ دوسرے ویریئبلس یا کانسٹنٹ کے ذریعے بنتا ہے اب اگر آپ آئی ڈی کے نیچے آئے تو دیکھیے آئی ڈی نوڈ جو ہے اس کے نیچے میں نے اے ایک مختلف رنگ سے دکھایا ہے کہ اسائنمنٹ کی لیفٹ جو ہے اس پہ آئیڈینٹیفائر اے ہے اب ذرا دائیں جانب آئیے کہ جو ایکسپریشن ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا یعنی کہ اس کے تین سب نوڈس ہیں ایکسپریشن پلس ٹرم اب یہ لیفٹ سب ٹری جو ہے اس کو دیکھیے ایکسپریشن ایکسپینڈ ہو کے ٹرم بنتا ہے ٹرم سے فیکٹر فیکٹر سے آئی ڈی اور فائنلی آئی ڈی جو ہے وہ اے کی صورت اختیار کر جاتا ہے پلس سائن اور اس کے بعد دیکھیے ٹرم ٹرم پھر تین نوڈس میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے لیفٹ میں ٹرم ملٹی اور پھر فیکٹر یہ جو لیفٹ والی ٹرم ہے یہ فیکٹر فیکٹر سے آئی ڈی آئی ڈی سے بی اور جو رائٹ right میں فیکٹر ہے وہ فیکٹر سے آئی ڈی اور آئی ڈی سے سی اب اس میں یہ جو نیلے ڈبے ہیں یا یہ جو ڈبے جس کے اندر میں نے اے بی سی اور سٹار لکھا ہے ان کو ذرا دیکھیے اے ایکل اے پلس بی اسٹار سی کمپائلر جو ہے وہ اصل میں اس طرح کے ٹری بناتا ہے بعد میں ہم دیکھیں گے کمپائلر کنسٹرکشن میں کہ یہ ٹری ہم کیسے بنائیں گے جب ہم ایک سی پلس پلس کا یا کسی لینگویج کا پروگرام پارس کر رہے ہوں گے پارس کا مطلب ہے اس کو پڑھ کے اس پروگرام کو اس میں سے یہ سٹرکچر نکالنا اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم ایک لینگویج کی کر رہے ہیں تو یقیناً یہ جو کاروائی ہے یہ لینگویج پروسیسنگ میں بھی آتی ہے فرض کریں آپ سپیچ ریکگنیشن کرنا چاہتے ہیں جب ہم ایک فکر بولتے ہیں تو ایک فکرے کا بھی ایک سٹرکچر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح وہ آبجیکٹ یا سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ایڈجیکٹ یہ سارے جو ہیں یہ سارے مل کے ایک فکرہ بناتے ہیں تو ہم اگر ایک فکرے کی خاصیت ڈھونڈنا چاہیں کہ یہ کوشچن ٹائپ فکرہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے یا کس قسم کا ہے تو ہم اس کو اس سانچے میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس فکرے کی है کیا ہے ہینڈ ریٹنگ یا ہینڈ رائٹنگ ریکگنیشن میں بھی یہی چیز آتی ہے بلکہ آج کل یہ جو سی ٹیبل پی سیز آ رہے ہیں ان میں بھی اسی طرح کے پارٹس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمپائلر کی ہیں لیکن دیکھیے یہاں پہ بھی وہ ٹری جو ہے وہ بن رہا ہے بلکہ آئیے میں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں ڈیٹا بیسز کی جانب سے شاید آپ کو ڈیٹا بیس کے بارے میں کچھ اب معلوم ہوگا یا یہ کہ آپ نے جس طرح مائکروسافٹ ایکسس ہے یا اس قسم کا کوئی اور ڈیٹا بیس پروگرام استعمال کیا ہوگا یا خیر آپ نے شاید فی الحال اس کے بارے میں اتنا نہیں پڑھا تو میں آپ کو پھر وہی کے ایک مثال دکھاتا ہوں جو کہ آپ ڈیٹا بیسز کے کورس میں پڑھیں گے وہاں پہ یہ ساری کاروائی ہوگی اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ٹری لائف اسٹرکچر جو ہیں یہ کوئی پروسیسنگ میں استعمال ہوتے ہیں یہ کواریز جو ہوتی ہیں یہ ڈیٹا بیس سے آپ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے اس قسم کا ڈیٹا دکھاؤ بلکہ آئیے اس سلائڈ کی جانب جہاں پہ میں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے موویز کا اور اس میں جو اداکار ہیں یہ آپ نے ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ویڈیو سٹور ہے جہاں سے لوگ آ کے موویز رینٹ کرتے ہیں اور آپ نے اپنی ساری موویز اور ان کے ٹائٹلز جو ہیں ان کا ڈیٹا بیس بنایا اور ہر ٹائٹل میں آپ نے یہ چیزیں رکھی وہ ٹائٹل یا وہ مووی جو تھی وہ کس سال بنی تھی اس کا اس کا ٹائٹل کیا تھا اور اس میں اداکار کون سے ہیں جو کہ دیکھیے میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ دا ڈیٹا بیس ٹیبلس اسٹارز اینڈ یعنی کہ اس میں اس طرح کے میں ٹیبلز رکھوں گا ایک ٹیبل کے اندر ہر مووی کا ٹائٹل جس سال وہ بنی اور اس میں جو اداکار اور اس کے بعد اداکاروں کے بارے میں میں ایک اور ٹیبل بناؤں گا جس کا نام ہے مووی سٹار جس میں میں اس اداکار کا نام اس کا پتہ اس کا جینڈر اور اس کی برتھ ڈیٹ میں رکھتا ہوں اب یہ کیوں میں کر رہا ہوں یہ تو خیر وہی ڈیٹا بیس کی اپلیکیشن کی بات اب اس مثال میں آپ اس طرح دیکھیے کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے فرض کریں آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے وہ فلمیں دکھاؤ جس میں ایسے اداکار ہیں جو کہ انیس سو ساٹھ میں پیدا ہوئے تھے اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو خیر اس صورتحال پہ منصر ہے کہ آپ سے ایسا سوال کیوں کیا جا کیا جا رہا ہے لیکن ڈیٹا بیسز میں ہوتا ایسے ہی ہے کہ آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ طرح طرح کے سوالات ڈیٹا بیس سے کوریز کے ذریعے پوچھتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے یعنی کہ اس ڈیٹا بیس سے وہ سوال پوچھنے کے لیے ایک خاص لینگویج استعمال ہوتی ہے جس کو ایس کیو ایل کہتے ہیں اسٹرکچرڈ کوی لینگویج یہ آپ ڈیٹا بیسز کے کورس میں پڑھیں گے وہاں پہ یہ ساری کاروائی ہوگی کہ یہ لینگویج کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے اور مختلف قسم کی کوریز آپ کیسے اور کیوں کر بناتے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس قوری کہ بھئی مجھے ان فلموں کے نام دکھاؤ جس میں اداکار ایسے ہیں جو کہ 1960 میں پیدا ہوئے تھے وہ سوال وہ قوری کیا ہوگی وہ میں نے اب سلائٹ پہ دکھائی ہے اور وہ یوں کہ سیلیکٹ ٹائٹل From stars in, comma, movie star اسٹار کاما مووی اسٹار ویئر اسٹار نیم ایکٹ لائک پرسینٹ نائن ذرا اس کو دوبارہ دیکھیے اور یقیناً آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سینٹیکس تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا یہ یہ ہے کیا یہ وہ ایس ہے یہاں پہ وہ خاص کوی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ٹائٹلز دو ان فلموں کے اور اپنے ڈیٹا بیس میں یہ جو دو ٹیبلز ہیں سٹارز ان اور مووی سٹار ان دونوں کو لے کے ان میں سے وہ فلموں کے نام مجھے دکھاؤ جس میں کہ جو ایکٹرز ہیں ان کی برتھ ڈیٹ میں نائنٹین سکسٹی موجود ہے یہ تو ہے وہ کوری اچھا یہاں پہ اب ہم کوی پروسیسنگ تو نہیں کریں گے اور نہ میں اب یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جوائنز ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹا بیس اگر آپ کوی پروسیسنگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کا ایک ٹری بنتا ہے یہ ٹری ذرا دیکھیے اگلی سلائیڈ پہ ٹاپ پہ دیکھیے روٹ جو ہے وہ ہے کوئی اور اس کے حصے ہیں جو کہ ایک ایک نوڈ اس کا بن گئے ہیں یقیناً یہ اب بائنری ٹری نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنرل ٹری ہے جس میں ہر نوڈ کے ایک سے زیادہ سب نوڈ ہو سکتے ہیں تو دیکھیے کوری کو میں نے کس طرح ایکسپینڈ کیا ہے کہ کوری جو ہے وہ ان حصوں سے بنتی ہے سلیکٹ یعنی کہ یہ لفظ سلیکٹ اس کو کی ورڈ کہہ سکتے ہیں آپ جس طرح کے سی پلس پلس کے کی ورڈز ہیں اس کے بعد میں نے اینگل بریکٹس میں کہا ہے سلیکٹ لسٹ یعنی کہ یہ چیز ابھی فردر ایکسپینڈ ہوگی اس کے بعد کی ورڈ فرام پھر فرام لسٹ پھر کی ورڈ ویئر اور پھر کنڈیشن اب دیکھیے سلیکٹ لسٹ جو ہے اس کو میں نے فردر کہا کہ یہ ایٹریبیوٹ ہوگا اور ایٹریبیوٹ فائنلی لفظ ٹائٹل تک پہنچ گیا تو یہ ٹری جو ہے دیکھیے کس طرح یہ اس میں جو مختلف حصے ہیں وہ جیسے جیسے میں نیچے جاتا ہوں تو وہ ایکسپینڈ ہو کے اور پھر اگر آپ اس میں سے یہ کی اور میرے جو خاص لفظ تھے ان کو دیکھیں تو آپ ٹری میں ان کو مختلف جگہ پہ پائیں گے جب یہ ڈیٹا بیس انجن یا وہ ڈیٹا بیس اپن جو ہے وہ یہ کوری کا ٹری بناتی ہے تو پھر اس کے اوپر کافی کاروائی کی جاتی ہے جس میں اسے ایک اہم کاروائی ہے کوری آپٹمائزیشن یعنی کہ ڈیٹا بیس جو انجن ہے وہ پروگرام ہے وہ اس قوری کو لے کے اب ایک دم شروع نہیں ہو جائے گا کہ میں جا کے ڈیٹا ڈھونڈوں گا کہ اس قوری یا اس چیز کا جواب نکالنے کے لیے میں کیا کروں کہ کی جواب جو ہے وہ جلد از جلد نکلے خیر یہ کوئی پروسیسنگ کی باتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ شاء آپ ڈیٹا بیس کے کورس میں پڑھیں گے جو کہ اس کریکولم کا حصہ ہے فی الحال یہاں پہ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک اور ٹری کی صورت دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ٹری کیا ہے اور کہاں بنتا ہے اب آئیے ایک اور مثال واپس اس ایکسپریشن ٹری کی یہاں پہ اب میں نے جو ایکسپریشن ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ اے پلس بی ٹائم سی تھا دیکھیے اب اس کو میں نے چینج کر کے ایف پلس ڈی ای کر دیا ہے اور اس کے دائیں جانب جو پلس کے بعد والا ایکسپریشن ہے اس میں دیکھیے کہ دی ٹائمز ای پلس ایف بھی موجود ہے ٹائمز جی فائنلی اس کا اب میں نے ایکسپریشن ٹری بنایا ہے کہ پلس جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہے اور دیکھیے جو لیفٹ سب ٹری ہے وہ ایف پلس ڈی ٹائمز ای کو کیپچر کر رہا ہے اور جو رائٹ سب ٹری مکمل ہے وہ ڈی ٹائمز ای پلس ایف ملٹیپلائی بائی جی کو کیپچر کر رہا ہے اب اس ایکسپریشن کو دیکھیے تو آپ فوراً پہچانیں گے کہ یہ جو f پلس ڈی e जो جو ہے یہ دہرایا جا رہا ہے لیفٹ پہ بھی اور یہ پلس کے بعد جو پرنتس ہے اس کے اندر بھی کیونکہ دیکھیے پلس جو ہے وہ کموریٹو uh, ہے یعنی کہ میں f پلس ڈی e जो جو ہے اس کو میں ڈی ٹائمس e پلس कर بی کر لوں تو نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کمپائلرز جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جب اپنے پروگرام میں کچھ ایکسپریشنز لکھتے ہیں تو چانسز ہیں کہ ان میں کچھ ایکسپریشن کے جو حصے ہیں وہ اصل میں ایک جیسے ہی ہیں اس میں تھوڑا سا رد و بدل اگر کریں تو ایکسپریشن جو ہے یا اس ایکسپریشن کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے ایکسپریشن جیسا بن جائے گا جیسے کہ دوبارہ اگر آپ سلائیڈ میں دیکھیں کہ f پلس ڈی ٹائمس ڈی ٹائمز ای پلس ایف جو ہے ایکچولی دونوں ایک ہی ہے اس چیز کو کہتے ہیں کامن سب ایکسپریشنز یعنی کہ آپ کے پاس ایکسپریشن ہے جس کے اندر ایک سب ایکسپریشن جو ہے وہ بار بار شاید ریپیٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ کیوں نہ ایسے ہو کہ چلو میں نے تو اس طرح لکھ دیا لیکن کمپائلر یا کوئی اور اس میں سے کامن سب ایکسپریشنز کو نکال کے ایک ہی دفعہ ان کیلکولیشن کر لے اور پھر اس کا نتیجہ استعمال کر لے یعنی اگر آپ سلائڈ کی جانب واپس آئیں تو اگر f پلس ڈی ٹائمس ایک دفعہ ایویلویٹ ہو جائے تو جب ہم دانی جب دانی طرف آتے ہیں پلس سائن کے یہاں پہ جب d ٹائمس ای پلس نظر آتا ہے تو یہ دوبارہ ہم نہ کریں کیونکہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا اور فرض کریں کہ یہ پورا ایکسپریشن جو ہے یہ کسی فور لوپ کے اندر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو f پلس ڈی ای ہے یہ اگر دو دفعہ ہوگا تو پھر اس, اس میں وقت جو لگے گا وہ یقیناً اس کو ایک دفعہ ایویلویٹ کرنے سے بچ جائے گا کمپائلرز کا ایک حصہ ہوتا ہے آپٹمائزر یعنی کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کافی مراحل میں سے گزرتا ہے جب ایک کمپائلر اس کے اوپر اپنی کاروائی کر رہا ہوتا ہے آپ بعد میں پڑھیں گے میں نے ذکر کیا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے یا ایک جو کی سٹیج ہے کمپائلر کی اس کو آپٹمائزیشن اسٹیج کہتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹری بلکہ پارس ٹری سے ایکچولی ایک ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری جس کی فارم بالکل ایسے ایکسپریشن ٹری جیسی ہوتی ہے آپٹمائزر اصل میں اس ٹری سے اپنی کاروائی شروع کرتا ہے اور بکیا چیزوں کے علاوہ اس میں ایک چیز وہ یہ بھی کرتا ہے کہ اس ٹری کے اندر جا کے کامن سب ایکسپریشنز ڈھونڈتا ہے اب ذرا دوبارہ اس ٹری کو دیکھیے کہ اس میں یہ جو f پلس ڈی ٹائمس سب ٹری ہے یہ لیفٹ پہ بھی ہے اور رائٹ right پہ اپنی تھوڑی سی مختلف صورت سے جس میں کہ d ٹائمس ای e اب پلس کے لیفٹ پہ آ گیا ہے جب کہ جو ہے وہ رائٹ right پہ ہے اگر ٹوٹلی لیفٹ سائیڈ پہ آئیں تو دیکھیے ایف جو ہے وہ پلس کا لیفٹ چائلڈ ہے لیکن یہ جو دونوں سب ٹریز ہیں یہ ایکچولی ایک دوسرے کا مرر امیج ہے تو آپٹمائزر جو ہے وہ اس صورت حال کو پہچان جائے گا اور دیکھیے وہ کیا کرے گا وہ یہ جو دوسرا ملٹیپیکیشن کا جو لیفٹ لنک تھا وہ اب اس کو ہٹا کے دیکھیے اس نے کہاں پہ لگا دیا وہ اس لیفٹ سب ٹری کے ساتھ لگا دیا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ٹری کی ڈیفنیشن شروع کی تھی تو وہاں پہ ایسے لنک اگر آ جائیں تو وہ ٹری نہیں رہتا وہ گراف بن جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اب ایک نوٹ پہ پہنچنے کے دو یا دو سے زیادہ زیادہ رستے بن گئے ہیں ایکچولی دیکھیں کہ میں نے اس لنک کے اندر اب ایک ایرو دکھایا ہے کہ یہ ایک ڈریکٹ ایج ہے یہ ہم گراف جب پڑھیں گے تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی یہ ہے ایک آپٹمائزیشن کی کاروائی کامن سب ایکسپریشنز کا ڈھونڈنا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کمپائلر کا یہ ایک اہم مرحلہ ہے اور اس کی بنا پہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ بعض کا کئی گنا تیز چلنے لگ پڑتا ہے جبکہ کہ کمپائلر اس میں اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے اس کو آپٹمائز کرتا ہے اور جب آپ کمپائلر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپٹمائزر جو ہے اس کے اندر جو سارے ڈیٹا اسٹرکچر جو وہ کافی مشکل ہیں, کافی ہیں بلکہ یہاں پہ آپ کو میں نے دکھایا کہ وہ گراف بننے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ چینج ہو کے گراف بن جاتی ہے یہاں پہ اب ہم آپٹمائزر کی فردر باتیں تو نہیں کریں گے میں اب گفتگو واپس ایکسپریشن ٹریز پہ لے جاؤں گا لیکن چونکہ آج لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے تو یہ یہ سلسلہ ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے آپ ایکسپریشن ٹریز کے بارے میں اپنے کتاب میں ضرور پڑھیے کہ یہ ایکسپریشن ٹریز جو ہے یہ کیسے بنائے جاتے ہیں میں یہ ضرور کہتا چاہوں کہ اس کو بنانے کے کئی طریقے ہیں ہم فی الحال ایک طریقہ اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ کاروائی ہم تب مکمل بھی کر لیں گے تب تک خدا حافظ